نا جوان بیٹکا سفر جان سے کرنا جوان بیٹے کا غزب ہے کون میں بھرنا جوان بیٹے کا تمہیں جی سے گزرنا جواہ تمہیں جی سے گزرنا جوان مشرق کیسے چھوٹے مورے اخبار حساروں کے اکبار حسین سے چھوٹے خدا پھر کو نہ دکھ لائے مر گ جا کلیجہ زخمی ہو جب دل کو پھر قرار کہاں ادھر تو سینے اکبر سے گزری لو کے سنا لہو ادھر ہوا چشمے مام سے رواں تڑپ کے جانے نگاہ کی شنے زمین زمین گئے کیسے مل گئے کیسے کار کے ہوئے دوڑے میرے شہید پسر میرے جواں میرے مہروں میرے سعید پسر میرے ہسی میرے یوسف میرے رشید پسر قریب ہو کہیں میں پڑھ پی واردات بیٹا خبر نہیں مجھے دن ہے کہ رات نہیں مجھے دن ہے گرا نہیں مجھے دن ہے گرا ہے میرے کم سخن علی اکبر جوان مرد غریب الوطن علی اکبر اجاڑ کر گئے میرا چمن علی اکبر بلا کے نے لوٹ لیا دو آئی ہے کہ مجھے کربلا कि मुझे کہ مجھے کربلا نے کارتے تھے اے شر پھر پکار مجھے نہیں بتانے کے لا شائ نا بکار مجھے تیرے فراق میں گوار مجھے صدا سنا دے میں پھر ایک بار مجھے گلے لگا لو کے سینہ ہمارا جلتا ہے گلے جموں سے کوئی دمیائی جبوں سے کوئی دمیا نکلتا ہے سنتے ہی سلطان ن بہروبر دوڑے یہ درد دل تھا کہ تھام ہوئے جگر دوڑے کبھی تو فوج پا مانند سر نر دوڑے کبھی ادھر گئے بھی ادھر دوڑے لوٹی ہوئی وہ کمائی بست تلاش ملی زمیں پکو نغلتا پیسہ زمیں پہون ملی عجیب حالت پر نوجوان دیکھی سے ہوٹوں پر نکلی ہوئی زباں دیکھی خمر سے چہرے پر زردی لبوں پر جا دیکھی کلے جب پھٹ گیا سینے میں جب سنا دیکھی پدر کے سامنے بیٹے قدم کھڑتا تھا دیکھتے دیکھتے تھے اور گائے دیکھتے تھے اور گائے گزرتا تاری بلا سے پسر بیٹھ کر یہ فرمائے زمین گرم سے ہمائے صدا یہ سنتے ہی اکبر نے ہاتھ پھیلا سکھلائے گلے لگا کے محمد کا میں لوا ہوں زبان دکھا کے کہاؤس ہے کہایا دکھا exactly کے دک کہاؤ Dimayasavani.